الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفقه ونؤمن به ونتبكال عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ورقده لا شريك لا ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين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 وداعيا إلى الله بإذنه مسراجا منيرا مباشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تتع الكافرين والمنافطين وادع أباهم وتبكج على الله كف الله وكيلا ان اوصلناك شاهدا ممسرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوا وتتقوا وتسبحوا بكرة ومساء إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً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 بیان تو ہوتا ہےثر کے بعد کنڈے تو شاید صبح ہی کھا لیتے ہوں کچھ معلوم ہے کس وقت کھاتے ہیں نہارمن اچھا کے بعد متوسط نہارم کھاتے کیا اچھا ریخ کھاتے نہار منہ کنڈے کھاتے ہیں کونڈا ہی کھا جاتے اس لیے پہلے تو کنڈوں کی حقیقت سامل لے पहले ایک کلیہ بتا دوں کلیہ اصول قانون کلی وہ یہ کہ شیعہ لوگوں نے اپنے عقائد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 کھیلنے میں کبھی کوئی ایک دوسرے کو کشتی کے مقابلہ کا چیلنج دیتا اور ہمارے ساتھ کشتی لڑ کبھی کبڈی کبھی کشتی کبھی دوڑ لگانا ایسی باتوں میں کچھ بچے ایک دوسرے کو مقابلہ کا چیلنج دیتے تھے جبکہ دوسرے بچوں کو مقابلہ کا چیلنج کرتا تو وہ ان الفاظ سے کرتا غور سے سنیے ان الفاظ سے مقابلہ کا چیلنج کرتا اہلی ایلی, ایلی ایلی ایسی اوپر کو اچھلتا اور اپنی رانوں پر ہاتھ لگاتا اور اچھل اچھل کر کود کود کر اہلی ایلی ایلی کا مطلب ایلی, ایلی یہ الفاظ سمجھ رہے ایلی وہ پنجاب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں تم ان کے یہاں کے لوگ ایلی نہ کہتے ہوں ہوں کہتے پھر مقابلے میں جو کامیاب ہو جاتا تو وہ بھی اوپر ہاتھ اٹھاؤ اٹھا کر ارے اری اری اری اری اری اری یہ آپ لوگوں نے بھی کہیں دیکھا سنا یہ منظر یا نہیں تھوڑے تھوڑے لوگ سر ہلا رہے ہیں گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں تو یہ علی مدد کہہ کر یہ ایک مختصر سی مثال ارے مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے بچے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 تو اس کا دل جو ہے اس میں سے لاکھ میں سے ایک حصہ تو ہے صحیح مسلمان باقی ننانوے ہزار اس سے اس کے دل کے وہ بھی شی آئے یہ نسبت ہے اب سنیے یہ کنڈوں والا مسئلہ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 اس زمانے میں شیعہ لوگ مسلمان حکومت سے دبے ہوئے تھے حکمران مسلمان تھے اور سرف مانوں میں مسلمان شیعہ لوگ ڈرتے تھے خائب تھے محروب تھے مغلوب تھے اس لیے کھل کر خوشی نہیں منا سکتے تھے حضر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر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 چھپنے چھپانے کی کیا ضرورت تو کریں اس باب کا بھی چھپ کر کے بھی کیا جاتا ہے تو یہ جو چھپ کر کرنے کی بات ہے یہ بہین کھلا ثبوت ہے اور ایسی باعث کا کوئی تو جعفر جافر صدر اللہ تعالی سے نہیں ہے یہ دونوں اس بات کی بئین اور کھلے ہوئے دلائل ہیں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 اللہ تعالی سمجھنے کی حقیقت سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و فرمائیں اور اپنی رحمت سے قبول فرمائے رجب کے بارے میں دوسرے مسائل ہیں کہ ستائیس راجب کو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 ہجر سے تو غالباً پہلے کے بعد کا شاید کوئی قول نہ ہوتیس اخبار ان میں بھی وہی تفصیل کے کوئی صورت تطبیب ہو تدبیر مثال کے طور پر ایسے ہو جاتی کہ چھتیس بار بھیڑ آ چھتیس بار تو ہوئی نہیں ہے تو ایک بار ہے.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 اس مہینے میں ہوئی آپ لوگوں نے تو رجب کو پکڑا ہوا نا راج راجب میں ہوئی تو سنیے اس بارے میں آٹھ اقوال ہیں سال میں مہینے تو ہے بارہ تو آدھے سے بھی زیادہ دو بٹا تین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 نمبر دو ربیع الاول نمبر تین ربیع ثانی نمبر چار رجب نمبر پانچ رمضان نمبر چھ شال نمبر سات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 مہینہ ویسے پکڑا تو رجب اور کوئی مہینہ پسند نہیں آیا محرم کے مہینے کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں وہ بھی پسند آیا الاول ربی مبارک مہینہ ہے وہ بھی پسند آیا رماغان المبارک تو مبارک ہے ہی وہ بھی پسند آیا پھر حج حج کا مہینہ ہے تو وہ بھی پسند آیا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 کھلی کھلی بات ہے کہ یہ مذہب شیعہ کا اظہر مسلمانوں کو دماغوں میں دلوں میں گھس چکا پچھلے جمعہ کی بات ذرا یاد کر لیں صاف صاف دعا بھی کیا کریں یا اللہ ہمیں معنوں میں ایسے مسلمان بنا لے جیسے تیرے حبیب صبح وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اہدن سراق المستقیم دعا کر لیجیے پل المستقیم یا اللہ ہم سب کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو صرف مستقیم کی ہدایت دے دے سراق مستقیم کیا ہے سراق اللذین العمت علیہیم یا اللہ ان لوگوں کی راہ جو تیرے منعن علیہیم ہیں جن پر تیرا انعام ہوا حضرات انبیاء کرام علیہم صلات والسلام اور سب سے آخر میں سیدے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگرد حضرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یہ ہے سرقی مستقی اللہ تعالی اس کی ہدایت دے سول فتح اللہ تعالی فرماتا ہے دیکھو میرے بندو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 اس میں کسی مہینے کو کسی دوسرے مہینے پر بجے ترجیح اور کچھ نہیں تطبیق بھی نہیں کہ کبھی مہاراج ہو گئی ہو محرم میں کبھی ربی الاول میں کبھی راجم میں کبھی اور ابی استعانی میں ایسے بھی نہیں مہاراج تو ایک ہی بات دلال سامنے آئے ہوں دلائل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 نمبر تین ستائیس ربی الاول نمبر چار سترہ ربیع ثانی نمبر پانچ ستائیس ربی الانی نمبر سات ستائیس راجب کتنا مزہ آتا ہے ستائیس راجب نام لینے سے اسی کو پکڑو درمیان میں سے پہلے جو ہو ان کو بھی چھوڑ دو جو بعد میں آئے گی ان کو اسی کو پکڑو نمبر چھ ہوگا یہ نمبر سات سترہ رمضان نمبر آٹھ ستائیس رمضان نمبر نو ستائیس شوال یہ ستائیس تاریخیں تو وہ جمعر مؤرخ... یہ نو تاریخیں تو وہ جمعر قین لکھی ہیں مگر یہ ابھی آٹھ مہینے تو نہیں ہوئے مہینے تو کتنے ہوئے ربیع ربی الاول بتایا ربیع ثانی پھر راجر پھر رمضان پھر شبا پانچ تین رہ گئے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 ان کی بات ذرا سنیے دل تو چاہتا تھا کہ آ عبارت ہی نقل کروں مگر اس وقت میں خیال میں نہیں ہے ہے بڑی مزے دار اتنی مزیدار اتنی مزیدار اتنی, اتنی مزے دار کہ کچھ نہ پوچھیں یہ بات تو ہے اب وہ اماما کی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 ان بےچاروں کو کیا معلوم تھا کہ یہ جا کر پندرہ صدی میں صدی میں پھر یہ لوگ ثابت کر دیں گے مولوی لوگ وہ عالم تو تھے نہیں وہ بےچارے جانتے نہیں تھے کہ آگے چل کر یہ ہو جلسی اور اخباروں والے مولوی یہ تو پکڑ لیں گے ایک کو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 پمپ لگا لگا کر دلوں میں گسےڑنے کی کوشش کرتا ہوں پمپ پمپ پمپ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات یا اللہ پمپ لگا ل میرا کام دلوں کے دروازے کھول دینا تیرا کام دلوں کے دروازے کھول دے بات دلوں میں اتار دے دماغوں میں بات آ جائے اس لیے پھر سنیے کون کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی خانفی امام نے کہا مالکی نے کہا شائف نے کہا ہمبلی نے کہا اہل ذواہر نے کہا غیر مقلین نے کہا کہ فلاں کے مام نے فلا کے معاملے ارے پوری دنیا کے امام مسلم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 سبوں کو اٹھا کر جاتا ہوگا اگر میں نے سوگوں کو نہیں اٹھایا تو امر سمجھے گا کہ شیپان نے سنایا دیکھو امر کیسے خبر لیتا تو جتنے لوگ بھی عمر کے دشمن ہیں ڈرتے سارے شیپان یہ سمجھ نہیں پا شیپان بہت ڈرتا ہے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 اللہ کے بندو اور ان میں اختلاف کیا رہا؟ بھی ویسے کرے،, وہ بھی ویسے کرے،, تیجہ کرے تو پھر خام خواہ دیوبندی بریلی دیوبندی بریلی اختلافات کیوں ایسے خام خاں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو سارے ایک ہی ہیں سب سب ایک ہی ہے <laughs> کہنے کے جو دیوبندی ہیں دیوبندی کہ ان کو دیکھا جاتا ہے ان کے حالات کو تو ایک بھی نہیں ہے تو باتیں تو سارے وہی وہ کرتے ہیں تیجے چالیس میں برسیاں اور خانیاں اور فلاں ختم اور فلاں ختم اور سارے کام تو کر رہے ہیں کسی کے مرنے پر خوب کھاتے پیٹے ہیں خوب کھاتے پیتے اڑاتے ہیں, ہیں باقی رہا کیا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 یا اللہ ان سب برا کے طفیل ہماری یہ دعا قبول فرما لے جو دعا اب کرنے لگا اس کو قبول فرما لے اپنی رحمت سے قبول فرما لے رین ربا یا اللہ تجھے رب مان کر ہم دل سے راضی کسی دوسرے رب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں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 ایسا یہ قوم و جس کے سہی ہونے پر خود تو شہادت تھے صلی اللہ وبارک وبر بسم اللہ الرحمن رحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت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 ظاہر ہے کہ جب میں نے وہ باز کیا تھا تو پورے قرآن اور پوری حدیث اور پوری تاریخ کا استعاب تھوڑا ہی کیا تھا کہ سورا لاؤ اس میں سارے لا تو سین کروں سین کر نتیجہ یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار بار بار بار اعلانوں پر اعلانوں پر اعلان کہ دنیا میں تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں دیکھو تمہاری تمہاری نافرمانیوں تم پر ہم ان کو عذاب بنا دوں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ایک دو تین چار پچاس سات سطح نہیں بے شمار بار یو لان فرمار بے شمار بار یو لان بار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 آپ لوگوں کو تو بہت یاد ہوگا نا یہ درو شریف سلاتن تن تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تن جینا یہ تو پوچھتے رہتے ہیں فون پر یہ باتیں تو بہت پوچھتے ہیں نا تو ہم یہ سلاتن تنجینا کا ختم کرانا چاہتے ہیں تو پوچھتے تنجینا یہ تو نجی تو اس لیے بتا رہا ہوں دونوں ہے سلاتن تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں سلاتن جینا بھی پڑھ سکتے ہیں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 پڑھانے کے بعد جب بات کرتا ہوں پھر بعد میں لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں بڑے بڑے یہاں تو تھوڑے سے لوگ ہیں یہ میرا بات پوچھتا ہوں سمجھ میں آگے پھر کہتے ہیں ہاں اب سمجھ میں آ اس لیے کہ نافرمان دل کو نافرمان دل کو شاہی بات سمجھ میں نہیں آتی شاہی بات اللہ کی بات کمر ہے فرمان دل کو سمجھ میں نہیں آتی جب استغفار کر لے گا اس وقت میں تو پاک ہو ہی گیا بعد میں پھر نافرمادی کرتا رہے گا اس وقت تو پاک ہو گیا نا اس وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر بن گیا اشتاف اللہ جب کہا تو اس وقت پورا اللہ کا مقرر بن گیا بشرطے کے پھر سے گئے جس کی تفصیل بعد میں بتاؤں تو بات سمجھ میں آ جاتی اب سب نے استفاع کر لیا انشاء اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئے گی اور اب سب نے استفار کر لیا انشاء اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئے گی اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں فون پر یا ویسے لکھ کر یہاں سے دارالفتہ سے معلوم کر لیں یہاں خود آ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں معلوم کریں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 کسی کو شبہ تو نہیں ہے تم <laughs> جو چاہے کر لے اب ہم نے تو خسار کھینچ لیا وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کر پڑھ کر پھر تالی بجائی جہاں تک تالی پیٹنے کی آواز پہنچتی ہے ہسار ہو گیا اب کوئی جین بھوت اور کوئی اللہ بھی اندر نہیں آ سکتا اب اس کو کوئی کچھ نہیں لگا سکتا یہ کہتے ہیں خسار کھینچ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 خاص طور پر استغفار کا جو ختم کرتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا نا استغفار ایک ہوتی زبان سے دوسری حقیقت استفار آج کل غالباً استغفار کے ختموں کا زیادہ زور ہے فون پر لوگ زیادہ یہی پوچھ رہے ہیں استفار کا ختم کرا رہے ہیں استغفار کا ختم کرا رہے ہیں اس میں سوچئے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 ایک بار مگر دل میں ندامت سمجھے کہ میں مجرم ہوں حاکم کے سامنے ہاکم الخاکم